الحمد لله الحمد لله والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبي محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ولا تستر الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فيز الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم مربنا الیمنا ویل شروع اللہ مار نل حق حقم ورزک نت باخلچ نا با اللہ لما فک و ترضا آمین یا ربلا ہمارے اس منتخب نصاب کے پہلے حصے کا جو آخری درس ہے جو سات آیات پر مشتمل ہے اس میں سے پانچ آیات کا بیان مکمل ہو چکا ہے آخری دو آیات اب اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہیں وما یولقا ہا الزین سوبابو نہیں دیے جاتے یہ مرتبہ مگر وہی کہ جو صبر کرنے والے ہیں وما یولقا اور نہیں عطا کیا جاتا یہ مقام اللہ زو حزن عظیم مگر صرف انہی کو کہ جو بڑے نصیب والے ہیں جو کچھ بیان ہو چکا ہے مرتبہ ولایت اور پھر مقام دعوت و عظیمت گویا کہ اس پوری چیز کو ذہن میں رکھیے۔ با محاورہ ترجمہ تو ہم نے یہ کیا تھا کہ نہیں رسائی حاصل کر سکتے ان مقامات تک مگر وہی کہ جو صبر کرے اور وہی کے جو بڑے نصیب والے ہوں لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ اصل میں یہ فعل مجبور ہے لقا یلکتی تلقی یتن باب تفریل سے یول یہ لفظ قرآن مجید میں ایک مرتبہ شیل معروف کی شکل میں بھی آیا ہے سورہ دہر میں فرمایا گیا فوقاہم اللہ حسر رضا لو میں نَضْرَةً لقاہ و کسی کو کوئی شے پہنچا دینا کسی کو کوئی چیز دے دینا اللہ انہیں نغرتن تر و تازگی اور سرور عطا فرمائے گا یہاں پر یولقا ہا کی ضمیر کے بارے میں البتہ یہاں پہ عبارت میں کوئی لفظ نہیں ہے کہ جس کو ہم اس کا مرجہ قرار دے سکیں بلکہ گویا کے یہ تمام مراتب عالیہ مولانا اصلاحی صاحب نے یہاں پسند کیا ہے معازت اور حکمت یہ دانش نہیں ملتی مگر انہی کو جو صبر کرنے والے ہیں یہ حکمت نہیں دی جاتی مگر صرف انہی کو جو بڑے نصیب والے ہیں مولانا مودودی نے مرتبہ کا لفظ استعمال کیا ہے یہ مرتبہ نہیں عطا کیا جاتا مگر صرف انہی کو جو صبر کرے یہ مرتبہ نہیں عنایت کیا جاتا مگر صرف انہی کو جو بڑے نصیب والے ہیں. میرے نزدیک یہاں مراتے میں عالیہ اگر جمع کے سیغے میں آئے تو چونکہ واحد کا ضمیر کا سیگا منس کا اس کے لئے صحیح ہوگا لہذا ان تمام مراتے میں عالیہ کو ذہن میں رکھیے مما یولتا نہیں دیے جاتے یہ مراتب عالیہ نہیں فائز کیے جاتے ان مقامات بلند پر یہ وہی مشرا ہے یہ رتم بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا وہی بات انداز وہی ہے یہ براتی میں عالیہ نہیں دیے جاتے مگر انہی لوگوں کو جو صبر والے ہیں صبر کریں اور وہی لوگ کہ جو بڑے نصیب والے ہیں یہ یہاں پر نصیب کا لفظ آیا حس کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں نصیب کا لفظ بھی آیا ہے بڑے قسمت والے یہ لفظ رہے قصص میں بھی آیا ہے وما القاحا ساب صبر ہے اصل شے اس میں یہاں تو دو چیزیں جمع کی گئی ہیں وما یورقا الزین صبر وما یورکاہ اللہ ز حیم لیکن سورہ قصص کی آیت نمبر 80 میں فرمایا وما یورکاہ الابرون اصل شے صبر ہے اس حوالے سے سورت العصر سے جو ہمارے یہ اسباق شروع ہوئے تھے وہاں بھی آخری لفظ صبر تھا آیت البر میں بھی وصابرین فلباسا وقبر راہ وحین الباس اسی طریقے سے علی علامہ سابق تیسرے سبق میں اور یہاں پر بھی وما جولقاضین صبر ہو صبر ہو سہار کا مادہ ہو برداشت کا مادہ ہو جھیل جانے کی صلاحیت ہو قربانی کی استعداد ہو اگر یہ ہے تبھی یہ مقامات بلند اور تبھی یہ مراتے میں جو ہے وہ انسان کو مل سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں شامل کرے اللہ ربنا جا بن اب آخری آگ پر آئیے وہ اما ینگن کمن شیتان نزغن فسٹ بل اور اگر لگ ہی جائے کوئی چوک یا چھوت یا کوئی وسوسہ تمہیں شیطان کی جانب سے یہاں لفظ نظر جو آیا ہے اسے سمجھ لیجئے نظم اور یہ بھی فکر لغا کے اعتبار سے ایک دلچسپ موضوع ہے نزع عین کے ساتھ اور نز یہ غین کے ساتھ ایک صرف نقطے کا فرق ہے اور جو قرب ہے ان کے جو حروف اصلیہ ہیں ان میں جو قرب ہے انہی کے اعتبار سے معنی میں بھی بہت قرب ہے نزع کے معنی ہے کسی شے کو کھینچنا عالم نذا جبکہ جان کھینچے گی انسان کے اندر سے نزع کھینچنا تنازع کہتے ہیں جبکہ دو فریق کھینچم تان کر رہے ہو یہ بھی کھینچ رہا ہو اپنی طرف وہ کھینچ رہا ہو اپنی طرف نزا کے معنی کھینچنا نظر کے معنی داخل ہونا چنانچہ امام راغب نے بہت خوبصورت تعبیر کی ہے نظر کیا ہے دخول فی امر افسا دہا کسی معاملے میں داخل ہونا دخل دینا دخل انداز ہونا اس کی فساد کی نیت سے اچھی نیت سے نہیں یہ معین ہے البتہ یہ پہلو دخل در معقولات لیکن کسی بدنیتی سے فساد کے لیے اس کو خراب کرنے کے لیے اس معاملے کو ناکام بنانے کے لیے اس انسٹیٹیوشن کو کرپٹ کرنے کے لیے یہ نزم ہوگا تو گویا کے بالمقابل ہے یہ نزا اور نزم نظر کھیچنا نزم داخل کرنا یا داخل ہونا لیکن کسی شے کو بگاڑنے کے لیے یہ بات جو ہے ماً شی قان نزم فستا اب نوٹ کیجئے یہ بھی قرآن مجید میں دو جگہ پر یہ آیت آئی ہے صرف ایک فرق کے ساتھ چنانچہ سور آراف کی آیت نمبر دو بالکل یہی الفاظ شیتان نزغ فستا فرق کیا ہے یہاں ہے انہوں ہو عالیم وہاں ہے انہوں سمی ان عالیم ان بس فرق یہ ہے ہوا کا ایک لفظ جو ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا اس میں زیادہ زور پیدا ہو گیا انہو ہو سمی االیم یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا اس ہمارے درس میں بھی نوٹ کیجئے ایک اور مشاب پچھلے درس کے ساتھ سورہ لکمان کے دوسرے رقو میں بھی اللہ تعالی کے چار اسمائے گرامی آئے تھے غنی حمید لطیف خبیر اس درس میں بھی چار اسمائے گرامی اللہ تعالیٰ کے آئے ہیں چنانچہ اس سے پہلے آ چکا ہے غفور رحیم نظلم نوزول من غفور رحیم اور یہاں پر آخر میں آ رہا ہے سمیع اور علیم چار اسماء اللہ کے اور اسم اور صفت میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر وہ کامن ناؤن ہے اس میں نکرا ہے تو وہ صفت کہلائے گی غفور صفت ہے الغفور اگر اس میں علف لام داخل ہو گیا ہے لام معرفہ معرف باللام ہو گیا پراپر ناؤن ہو گیا یہ اللہ کا نام ہے سمی یہ صفت ہے اسمیو یہ اللہ کا نام ہے تو درس سالس میں بھی چار اسماء و صفات اور درس رابے میں بھی اللہ تعالیٰ کے چار اسماؤ سے فات آئے ہیں. یہ نظر جو ہے شیطان کی طرف سے اس کا بھی تعلق مقام دعوت سے ہے یہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلے نشست میں کہ یہ چاروں آیات در حقیقت مقام و مرتبہ دعوت سے متعلق ہیں جیسے کہ پہلی تین آیات اس سبق کی وہ مرتبہ ولایت یا مقام اقدیت سے متعلق ہیں چنانچہ جب کسی دائی کو مخالفت کا سامنا ہوتا ہے کوئی شسگالی دیتا ہے ظاہر بات ہے کہ نفس میں ہیجان پیدا ہوگا نفس میں انتقامی جذبات ابھریں گے اگر انسان کے بس میں ہے کہرے درویش برجانے درویش اگر تو انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے تو وہ اندر ہی اندر اسے پیے گا مجبور یا پھر یہ تو کچھ کر سکتا ہو پھر اپنے آپ کو کنٹرول کرے یہ بھی اس سے بہت بلند درجہ ہے لیکن یہ کہ نفس میں تو ہیجان پیدا ہوتا ہے رد عمل پیدا ہو جاتا ہے وہ انتقام جو ہے لینا چاہتا ہے لہذا یہاں فرمایا کہ شیطان در حقیقت تمہیں اکسائے گا تمہاری بات کو ناکام کرنے کے لئے تمہاری دعوت میں اڑنگے ڈالنے کے لیے تمہاری دعوت کی مخالفت کو اور مشتعل کرنے کے لیے اما کمن شیتان نزول یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ یہاں واحد کے سیگے سے خطاب حضور کو ہو رہا ہے اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان سے بہت ہی گویا کہ بعید ہے کیونکہ تب انسانی حضور میں بھی موجود تھی اور بل بنا بشریت تقاضائے بشریت بہت سی چیزیں حضور سے ظاہر ہوتی تھیں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں آپ کے صاحبزاد حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایسا بھی ہوا ہے ایک موقع تو کم سے کم حضور کی زندگی میں وہ موجود ہے جس پر کہ قرآن مجید کی گواہی ہے کہ غزوہ احد کے دوران جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے ہیں آپ کے چہرے مبارک پر تلوار کا وار پڑا ہے دو دانت آپ کے شہید ہوئے ہیں یہ رخسار کی ہڈی جو ہے خود کی کڑیاں اس میں گھس گئی ہیں اور ان کو جب نکالنے کی کوشش کی گئی ہے تو ایک صحابی کے دانت ٹوٹ گئے ہیں اس طریقے سے وہ پیوس ہو گئی تھے. دانتوں سے پکڑ کر کھینچا ہے اور پھر جب وہ نکلی ہیں کڑیاں تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے اس وقت حضور کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نکل گئے کیف اللہ کومن خزاب نبی یہ ہم اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون کے ساتھ رنگ کر دیا خون سے رنگ دیا جس پر کہ پھر سورہ آل عمران ووایت موجود ہے اے نبی آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے یہ ہمارا اختیار ہے ہم جس کو چاہیں ہدایت دیں جس کو چاہیں عذاب دیں اور یہ عجیب معاملہ ہے یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس شخص کا معاملہ سب سے زیادہ تھا اس میں جس کو سب سے زیادہ دخل حاصل تھا اس کارروائی میں وہ خالد ولی تھے اور خالد ابن ولید ہی وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور ہی سے خطاب دلوایا ہے سیف من سیف اللہ ورنہ جو بھی کچھ ہوا ہے مسلمانوں پر جو آفت آئی ہے وقتی طور پر آرسی طور پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے اس کے سب سے بڑے ذمہ دار تو خالد ابن ولید تھے تو اس اعتبار سے یہ نوٹ کرنے کی چیزیں ہیں حضور خود فرماتے ان نہولان ولا کل بھی میرے اوپر بھی میرے قلب پر بھی کچھ حجاب کبھی کبھی آ جاتا ہے بنی لسمک فر اللہ سبرین فِي کل لیاؤں <يَوْم> اور میں ہر روز ستر ستر مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اگرچہ زمین و آسمان کا فرق ہوگا اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھیے ہمارے دل کے حجاب میں اور حضور کے دل کے حجاب میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا ہم اپنے حجاب پر قیاس نہ کریں کارے را قیاس خود مکن ان کو اپنے اوپر قیاس نہ کیجیے لیکن یقیناً حضور کا جو مقام بلند ہے اس کے اعتبار سے کوئی تو شے ہے جسے آپ نے اپنے لیے حجاب سے تعبیر کیا ہے غین سے تعبیر کیا ہے ان نحولان و علاقل چاہے وہ شدت حضوری جو ہے اس کے اندر کچھ کمی آئی ہے ہمارے لیے حضور کا وہ حجاب بھی گویا کہ ہمارے لیے تو وہ حضوری جو ہے وہ بھی بہت ہی بلند مرتبہ ہوگا حضوری کا اگر کسی کو اس کی کوئی رمق کبھی مل جائے لیکن حضور کے اندر جو شدت حضوری کی کیفیت تھی اس میں ذرا سی کمی ہوئی ہے تو آپ اسے اپنے لیے حجاب سے تعبیر کر رہے ہیں لیکن یہ کہ بنیادی اعتبار سے نوٹ کرتے جائیے اس میں ویسے بھی حضور سے خطاب کر کے پوری امت مسلمہ سے خطاب ہے اس لیے یہ ہمارے لیے سبق ہے لیکن یہ کہ اس معاملے کو بھی پیش نظر رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب ہو رہا ہے کمن شیتان اور اگر کبھی شیطان کی اب نزق کے لیے کوئی لفظ اچھا ملتا نہیں ہے اردو میں اس کو چھوت لگ جانا وسوسہ ہو جانا مختلف الفاظ ہیں چوک لگ جانا یا چوک لگ جانا یا آج میں سوچ رہا تھا تو اس کا ایک انداز ہے جیسے کہ آپ کسی کو ٹھوکا دیتے ہیں کبھی کوہلی سے کہتے ہیں آمادہ کرتے ہیں بڑھو نا آگے کام کرو نا اب دیکھو تمہارے،, تمہارے سامنے یہ کیا کہہ رہا ہے تم کیوں جھیل رہے ہو کیوں برداشت کر رہے ہو تو یہ جو ایک انداز ہے یہ ہے در حقیقت اس کو شیطان کے وسوسے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے اکثر لوگوں نے ایک لفظ استعمال کیا اکساہٹ اگر نفس کے اندر وہ اکساہٹ پیدا ہو ہی جائے انتقامی جذبات ابھر ہی آئیں فستاز بلّہ تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کر لو اس لیے کہ یہ حقیقت شیطان کی طرف سے ہے یہ غصے کا آ جانا یہ انسان کے اندر اشتعال کی کیفیت پیدا ہو جانا یہ حقیقت شیطان کا حملہ ہے یہ شیطان کا وار ہے فسٹائز مل اور شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جانا یہی ہمارے پاس جو واحد چار کار ہے ان میں ہو اسبی اور یقیناً وہی ہے سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز کا سننے والا اس میں بھی در حقیقت توازوں کا ایک پہلو ہے کوئی دائی اپنے آپ کو اس سے بالا تر نہ سمجھے کسی وقت غصہ آ سکتا ہے کسی وقت اشتعال طبیعت میں پیدا ہو سکتا ہے حضور کے زبان مبارک سے وہ الفاظ نکل گئے تو ہم تو آپ کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک مرتبہ ناراض ہو کر حضور نے فرما دیا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور یہ کہہ کر آپ تو چلے گئے گھر سے باہر کچھ دیر کے بعد واپس رشیف لائے ہیں تو دیکھا کہ حضرت عائشہ اپنے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کے دیکھ رہی آخر حضرت ابو بکرے صدیق کی بیٹی تو حضور نے پوچھا ہے کیا کر رہی ہو تو انہوں نے ارض کیا کہ میں دیکھ رہی ہوں منتظر ہوں آپ کی بدعا کا ظہور کب ہوتا ہے یعنی میرے ہاتھ کب ٹوٹتے ہیں تو اسی وقت حضور گویا کہ یہ بھی ایک, ایک اعتبار سے احتجاج کا بڑا لطیف انداز تھا بڑا شٹل انداز تھا شکوے کا اور شکایت کا بہار اس پر فوراً حضور نے اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے عرض کیا پرور دگا میں بھی انسان ہوں مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے میں اگر غصے میں کسی کو کوئی بدوا دے بیٹھوں تو اللہ اس کے حق میں اسے میری طرف سے دعا بنا دے بجائے بد دعا کے تو ان تمام چیزوں میں بھی اصل میں افراد و تفرید سے بچنے کی ضرورت ہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ انسان اتنا بے حص ہو سکتا ہے کہ کبھی اسے اشتعال آئے نا ایک مرتبہ ہوا ہے کہ حضور مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے یا صدقات تقسیم فرما رہے تھے تو ایک شخص منافق اس نے بہت ہی ایک گستاخانہ انداز میں کہا اڑ د محمد اے محمد صلی اللہ علیہ عدل کرو انصاف کرو وہ یا کہ آپ پر نا کا الزام لگا رہا ہے رو روح اس پر حضور کو غصہ آیا آپ نے فرمایا ہے عادل اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا اب ظاہر بات ہے اس میں بھی انداز کے اندر جو ہے تیزی ہے جواب کے اندر تیش کا کچھ انداز ہے میں یہ چیزیں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اگر تو دین کے اس راستے پر آملن چلنا ہے تو ان چیزوں میں اس درج آئیڈیل اور اتنے بلند تصورات اگر ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں گے تو چل نہیں سکیں گے اسی لیے قرآن مزید میں تین مرتبہ آیا ہے قبائر کے بارے میں ذرا اہتمام رکھو سگائر کی زیادہ فکر نہ کرو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے صغیرہ گناہ جو ہے وہ انسان جیسے جیسے نماز پڑھتا ہے دھل گئے وضو کرتا ہے دھل گئے مسجد کی طرف جا رہا ہے تو ہر ہر قلم پر جو ہے سگائر کے چلے جا رہے ہیں ان حسنات السیات ہیں یہ نیکیاں ان بدیوں کو یعنی جو یہ سغائر ہیں ان کو خود بخود ختم کرتی رہتی ہیں ہاں کبائر ان تجت کبائر قبائر مات عن ہاں کبائر سے اگر تم اجتناب کرتے رہو گے جس سے, جس سے تمہیں رکنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اللہ معاف فرمائے گا اللہ دین ججت نبو والفواحش وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے اور سورہ نجم میں بھی آئے الم لمم کہیں کوئی آبزش ہو جائے لفزش ہو جائے کوئی کسی جگہ پر تھوڑی سی اب اس کی بڑی تشریحات ہیں لیکن یہ کہ اس میں بھی ایک توازن اور اعتدال کی ضرورت ہے بہت زیادہ باریک بھی نہیں بہت زیادہ گلو تقوا کا حیضہ کوئی جو ہے انسان کو ہو جائے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ اپنی انفرادی چیزوں میں عبادات میں اس میں تو وہ ایک انتہا کو پہنچ رہا ہوتا ہے لیکن دوسرے خانے پھر اس کی زندگی میں کھلتے ہی نہیں اقامت دین کے مرحلات جو ہے اس پر کوئی پیش قدمی نہیں ہوگی دعوت کے راستے میں جو ہے پیش قدمی نہیں ہوگی وہ پھر اپنے ہی آپ کو بنانے میں سوارنے میں اور اپنے ہی تزکیے میں اور اپنے ہی ظاہر اور باطن کو زیادہ سے زیادہ محاسن سے آراستہ اور پیراستہ کرنے میں لگا رہے گا اور یہ بھی در حقیقت میں پھر ارض کر رہا ہوں کہ نفع شیطان کا ہوگا نقصان دین کا ہوگا بہرحال اب ایک آخری بات جو مجھے ارض کرنی ہے بلکہ دو باتیں ایک تو میں نے کیا تھا کہ یہ جو مقام ان آیات میں آیا ہے جو سورہ حامیم سجدہ کے پانچویں رکوع کی چار آیات ہے پہلی جو ہمارے اس چوتھے درس کا حصہ ثانی ہے جس کے لیے مقام میں دعوت و عظیمت کا عنوان میں نے تجویز کیا میں نے یش یعنی کیا تھا کہ اس سے بلندر مقام ہے اقامت کا اقامت کی جد و جہد میں بدلہ لینے کا مرحلہ بھی آتا ہے دعوت کے مرحلے میں ادفا باللتی احسن وہاں شرطیں لازم یہی ہوگی وہاں درویشی ہی لازم ہے وہاں مار کھاؤ اور نہ صرف یہ کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ یہ تو صبر کا پہلا درجہ ہے مار کھاؤ اور دعائیں دو گالیاں کھاؤ اور دعائیں دو تم پر پتھر پھینکے جائیں تم لوگوں کو پھول پیش کرو یہ جو درویشی ہے نشے درویشی در ساز و دمادم زن یہ دعوت کے مرحلے کا تو یوں سمجھیے کہ لازما ہے اس کی شرطیں لازم ہیں لیکن اگلا مرحلہ یہ قامت کا آتا ہے جدوجہد کرنی ہے باطل سے پنجا ازمائی کرنی ہے باطل سے ٹکرانا ہے تصادم مول لینا ہے لائب باتیں یہاں درویشی کام نہیں دے گی اگلے مرحلے میں انتقام بھی ہے بدلہ بھی ہے چنانچہ یہ خاص طور پر آج میں نوٹ کرا رہا ہوں کہ یہ جو مسنا میں نے آپ کو سنایا سورہ نحل میں جو مصنف آیا ہے اس آئے مبارکہ کا ادو الاس ابین رب قبل حکمت اب العزت الحسنت و جادل بلتی احسن اس کے بعد آیت نمبر ایک سو چھبیس میں فرمایا و ان آسل ماقب تم بھی ولا سبر تم لہو خیر صابرین اس کے فوراً بعد کی آیت اگر تم بدلا ہی لو اگر تم سمجھو کہ تعاقب کرنا ہی ہے ان کی کارستانیوں کا جواب دینا ہی ہے تو پھر جواب دو بدلہ لو اتنا ہی جتنا کہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا گیا اس سے زیادہ تجاوز نہ کرو بدلہ برابری کا ہو اس سے بڑھ کر نہیں فائن آ کے بو فائن آکب تم کے بو تم بے ہی ہاں ولا انصبر تم خیر الابرین اگر تم صبر سے کام لو تو یقینا یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے اب یہ کیوں کہا گیا آخر میں اگر صبر کرو تو بہتر ہے اس لیے کہ یہ تمام مکی صورتیں مکی دور میں تو ابھی دعوت دعوت ہی کا مرحلہ تھا ابھی اقامت کی جد شروع نہیں ہوئی وہ مرحلہ اگلا جو ہے وہ تو حیرت کے بعد آنا ہے لیکن اشارے کر دیے گئے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہ دائمی اصول نہیں ہے یہ مرحلہ دعوت کا تو لازمی تقاضا ہے اس کی تو لازمی شرط ہے لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہی رول ہے ہمیشہ کے لیے اس میں کوئی استثنا نہیں ہے استثنا ہے اب جو بات یہاں سورت النحل میں دو آیات میں تقسیم ہو کر آئی ہے اس کو آپ دیکھیے کہ سورہ حامی مسجدہ اور سورہ شورا یہ دو آیات دو سورتیں ہیں کہ جو جوڑے کی شکل میں ہے وہ سب میں بالکل برابر برابر ہیں بالکل ہم وزن بھی ہیں ایک ہی آیت کا تعداد کے اعتبار سے بھی فرق ہے یہ دونوں دو صورتیں جوڑے کی شکل میں ہیں اور سورہ حامی سجا کا مرکزی مضمون ہے دعوت جبکہ سورہ شورا کا مرکزی مضمون ہے اقامت الدین ولا فی دین کو قائم کرو اور دین کے معاملے میں متفرک نہ ہو جاؤ شریعت میں احکام میں